کہاگا آپ تمام بڑے خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماپ فرما رہے ہوں گے میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتا دیں وائس میری اگر اوکے ہے تو بتا دیں جزا کر لا وہ رحم کاغریت ساری ارحم کاغریت ساری بھائی مزید کسی اور بھائی کو اگر آواز روکے ہے تو بتا دیں کسی اور کو اگر میری آواز آ رہی ہے والد صاحب کی سب سے ٹکرا رہی ہے تو بتا دیں میرا خیال ہے اور کوئی نہیں سن رہا اچھا اچھا اعظم صاحب ری فورٹی سیون ہمارے بھائی ہیں اچھا اچھا اچھا جزاکم اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ تناظم ہم چوبیسویں اور پچیسویں اس بارے کا خلاصہ کریں گے چوبیسویں اور میں سپارے ستارے سے متعلق خلاصہ الحمد للہ رسول حبیب اللہ صلی اللہ والسلام علیک یا رب جل وعلا و علی الک یا نور الله اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد المہدی الجلیل والکرم و علیه و بارک و صلی صلاۃ و یا سید یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم चौबीसवें कि बारे से मुताल खुलासा अर्ज कर रहा हूँ झुमर शरीफ का सूरह झुनूर का वकी हिस्सा जो है चौबीसवें के बारे में है और सूर्य मोमिन मुकम्मल है सूरह मोमिन शरीफ के बाद हार सज्जदा यह सूरत भी इस बारे में है लेकिन ये मुकम्मल होती है सच्ची सुन में पुलिस का एक हिस्सा जो है चौबीसवें के बारे में है اللہ تبارک بتایا گا جلالہ ارشاد فرما رہا ہے سورج شریف آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں آئے نمبر بتیس سے لے کر اکتالیس تک فرمائی تھا ترجم ایمان تو اس کے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے کیا جہل میں کافیوں کا ٹھکانہ نہیں بدلا بھی کیا ہو جائے ان کا امول اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈروانے ہیں ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رقب کے پاس نیکوں کا یہی سرا کہ اللہ ان سے اتار دے بری سے برا کام جواب کا سیرا دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی دہانے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلا لینے والا ہے نہیں اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور اللہ نے تم فرماؤ بڑا بتاؤ تو وہ جنہیں تمہارا کی سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تقریب پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بیچی تکریف ٹال دیں گے یا رشن فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی محنت کو روک رکھیں گے تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں تم فرماؤ اینڈ اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کے رہ پڑے گا یہ سورہ رہے ضرور شریف کی آیات ہیں دیکھیے اللہ تبارک کا بطارہ جذلہ جگہ لگوں نے سچے دین کو لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کے کرنے والے سے متعلق یہاں پر والی آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں اور جو اللہ تبار کا مطالعہ جلدا جلا رحو کے عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں انہیں اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علماء نے فرمایا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ, اللہ ہے اور اس کو لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے رسول کریم ہیں کیونکہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑا اور سچے دین کی دین کی جو ہے وہ تصدیق فرمائی اسی طرح یہ یاد رکھی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ زمر شریف میں جو ہے وہ جو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے اس میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اپنی الیدیت کے ذرائع ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ درد دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں اور یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو وہ سمجھیں دیکھیں نظام کائنات کو دیکھیں اور نبی پاب علیہ السلام کو اللہ نے مقبوض فرمایا تو سرکار نے پیغام حق سنانے میں کامل جاں خشانی کی اسی وجہ سے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پہلے آیتوں میں اللہ نے اپنے وزود اپنی توحید پر درائل قائم فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو آخرت میں جنت اور دائمی حجر و ثباب کی مشارت سنائی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی تجزیے کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب کی بڑھائی سنائی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کو اہل مسا کے کفر پر اقرار کرنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی جس کا اظہار اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا سورہ صاحب میں ہے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ سر سے گھوم سے جان دے دیں گے سورہ شعرا میں ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اس قدر محمون ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے تو جب نے اور مستحکم ذرائع کے ساتھ کفار کا حٹ کر دیا اور وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے پیغام پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کے لیے ہے میرے کون تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں بس ان قریب گنجان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق حق کتاب نازل کی ہے تو جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے اور جس نے اختیار کی تو اس گمراہی کا وباد اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمے دار نہیں ہیں تو ان آیات آیا میرے آسام علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈارت کی عطا فرمائی ہے تاکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہوں چنانچہ سورہ ظمر کی بڑی مشہور آیت ہے میرا پاک پرور ارشاد پر فرما رہا ہے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 رب اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے گردن اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو اور اس کی گہری کرو جو اچھی اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اٹھاری گئی اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو کہ تمہیں کوئی جان دے نہ کہ آئے افسوس ان تقسیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں حسی بیان بنایا کرتا تھا یا کہ, کہ اگر کہا مجھے رہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا یا کہ جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں لیکیاں کروں ہاں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو, تو نے انہیں جھٹکایا اور تقبر کیا اور تو کافر تھا اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں گاہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں کیا مغرور کا ٹھکانا جہنمن میں نہیں اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ نہ انہیں عذاب چھے اور نہ انہیں غم ہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے اسی لیے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کنجیاں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اور جنہوں نے اللہ کی راستوں کا انکار کیا وہ بھی نقصان میں ہیں تو دیکھیے ان آیات پاک میں بھی اللہ تبارک اور تعالیٰ نے فکر آ کر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اللہ تبارک کا مصالحہ کرم فرمائے آمین یاد رکھیے رب پاک نے اپنی رحمت کا یہاں پر ذکر فرمایا لا تو رحمت, رحمت سے مایوس نہ ہونا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید سیدا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاطل بخشی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا زنا کیا اس کو بہت گناہ ہوگا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور میں یہ سب کام کر چکا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں اللہ اللہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی خدا قرفان کی جس کا مقم ہے جس نے دوبا کی اور ایمان لایا اس نے دیکھ امال کیا اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک کا سے بدل دے گا اور اللہ بہت بچنے والا بہت مہربان ہے تو حضرت وحشی نے عرض کی رسول اللہ یہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیکا مال کرے ہو سکتا ہے کہ میں شرط پر پورا نہ کر سکوں تب اللہ نے یہ آیت ناظر فرمائی یا, یا دوں یشا بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا تو حضرت بخشی نے عرق کی یا رسول اللہ میں رہا ہوں کہ اس میں مففرت اللہ کے سامنے پر موقوف ہے میں نہیں جانتا کہ میری مفصرت ہوگی یا نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت ہے تب اللہ نے ہی رائے ناظر فرمائی رحمت اللہ <سؤال> اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان شک جلی تمام گناہوں کو بخش دے گا ان نہ غفور بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے تو حضرت ربیع اللہ اب ٹھیک ہے پھر وہ آج کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم بھی بیشی کی طرح گناہ کر بیٹھیں تو فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کتنا کریم ہے ہمارا سرپردکار کتنا پیارا ہے ہمارا رنگ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ محبت دیا ہے جس محبت کے ناطے والدین اپنی اولاد سے ہم ایک دوسرے انسانوں سے جانوروں سے کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک کا وطالعہ نے ہی یہ محبت عطا فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ خود کتنا پیار کرنے والا ہے اس کا اندازہ ہمیں دنیا میں بھی ہے کہ جس کی دی ہوئی بچھی ہوئی زمین پر ہم چلتے ہیں جس کی دی ہوئی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں جس کے دیے ہوئے سورج سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے اور جس کی نافرمانیاں کر کر کے ہم سکتے نہیں لیکن بھی وہ رب ہمیں روزی دیتا ہے کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے تو یہ اس کی رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے البتہ جو کفر کرتے ہیں آخرت ان کی برباد ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں سورہ جمور میں ہی فرمایا گیا کہ کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو نینی اللہ کے متعدد ہیں بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا یعنی تم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اخلاق سے اس کی اطاعت کرنے اور قرآن کی فبا کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے ان آؤں پر عمل نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں تم کو آپ نے تمہیں آذا ہوا تو پھر تم کہو گے چاہر افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو نینی اللہ کے متعدد ہیں یہ یہاں پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے سورہ مومن شریف کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کے دو مشہور نام ہیں سورہ المومن اور سورہ الغافر بر صدی کے مطبوعہ قرآن کے نسخوں میں اس کا نام مومن ہے اور عرب ممالک کے مطبوعہ نسخوں میں اور عربی تفافر میں اس کا نام الغافر ہے مومن کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں یہ لفظ آیا ہے اور حاصل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک قائد یہ بھی ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے یاد رکھیے حضرت گگنے اب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فرمایا سات الفا ال مکے میں نازل ہوئی اور ابن مرغوزیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تو کے بدلے میں مجھے سات چیزیں عطا فرمائی انجیل کے بدلے میں ایک سو اکتالیس علی نام تک آتا فرمائیں اور زبول کے بدلے میں اطواطین سے الوا تک عطا فرمائیں اور مجھے الحوا اور المقصل سے فضیلت دی اور مجھ سے پہلے اس کو کسی نبی نے نہیں پڑا تو بہت درجہ ہے ان آیات مقدسہ کا پہلی نو آیتوں سے متعلق میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں سورہ نون شریف سماعت فرمائیں تنظیل البل عظیز یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا علم والا غافل گنا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف کرنا ہے ماں گزا دنوں کی آیا کا فیرو ادا یا تو میرا اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اس طرح سے تذبت قبله قومهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة من رسولهم يأخذوهم وجادلوا بالباطل ليدحذوا به الحق وآخرتهم ففيد كان عطاب ان سے پہلے لوح کی قوم اور ان کے بعد کے گھروں میں نہیں جٹلایا اور ہر امت نے یہ خطر کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کے اس سے حق کو ٹال دیں تو میں نے انہیں پکڑا پھر کیسا ہوا میرا اجب اور یوں ہی تمہارے رس کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ روزی ہیں وہ جو اچھ اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تحریر کے ساتھ اس کی باتی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی نوفرت مانگتے ہیں اے رب ہمارے تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو نیک ہو ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں بے شک کو محمد والا ہے اور انہیں گناہوں کی گنا بچا لے اور جس سے تو اس گناہوں کی شامل سے بچائے تو بے شک انہوں نے اس پر رہن فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے یہ ابتدائی آیات میں سورہ مومن شریف کی خامین سے آغاز فرمایا گیا رقد کا آگ دیتے رہیے اللہ کے رسول علیہ جانتا ہے اس کا کیا مانا ہے پھر ان میں اللہ کبار کا وکالہ کردہ جلا نے حامری عرش سے متعلق اٹھائی ہیں یاد رکھیے حامی نے عرش کے پیر سب سے نیچلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش سے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے ڈر سے نظریں اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے تم اپنے رب کی عظمت میں تفکر نہ کرو لیکن اللہ کی مخلوق میں سے ملائی میں تفکر کرو کیونکہ ملائقہ میں سے ایک مخلوق ہے جس کو اس طرح کہا جاتا ہے عرش کے کونوں میں سے ایک کونہ اس کی بدھی پر ہے اور اس کے دونوں قدم سب سے نچلی زمین پر ہیں اور اس کا سر سات آسمانوں سے باہر نکلا ہوا ہے اور وہ اللہ کی عظمت کے سامنے بہت حقیر اور چھوٹا ہو جاتا ہے حد کہ چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حاملی علی میں عرش کو سلام کیا کرے اور یہ ہے کہ عرش کے گرد ستر ہزار فرشتوں کی سبیں ہیں انہوں نے اپنے کندھوں پر کندھوں پر اپنے ہاتھ سے رکھے ہوئے ہیں اور وہ باہر بلند الا اللہ اور اللہ اکبر پڑ رہے ہیں اور ان کے پیچھے اور ستر ہزار فرشتے سب باندھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ایسی تسبیح کر رہا ہے جو دوسرا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو آسمانوں کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن آج فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس سے متعلق اور بھی بہرحال جو ہے وہ روایات ہیں امام فخر الدین راضی رسمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقصرت علماء نے اس آئے سے یہ افطلاع کیا ہے کہ فرشتے بشر سے افضل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آج اس پر غلانت کرتی ہے کہ رشتے جب اللہ کے ذکر اور اس کی حمد و صنعت سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے لیے مغرت طلب کرنے سے مستغنا ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کو اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے مففرت طلب کرتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت طلب کی پھر اپنے والدین کے لیے اور سب مومنوں کے لیے ربرنی ولی وادیا ولی مرینہ یوگ میم الحساب ہے ہمارے رفت مفرت کر میرے والدین کی اور تمام معاملوں کی جس دن حساب لیا جائے گا یہاں پر فرصبوں سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس سے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی تفصیل میں جانے کا ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے میرا پاس پرور دیکھا ارشاد فرما رہا ہے سورہ مہم شریف کی آیات ہیں اور یہ آیت نمبر اڑتیس سے لے کر پچاس تک ہیں ان کو آپ سماپت فرمائے چند باتیں میں پھر آپ سے کرتا ہوں. ارشاد خدا بندی ہے دی آن اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے جگہ میں تمہیں بلائی کی راہ بتاؤں اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جو برا کام کرے تو اسے بدرا نہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد مردفہ عورت اور وہ مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق پائیں گے اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تو میں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو کی طرف مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بچنے والے کی طرف بلاتا ہوں آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں دنیا میں نہ میں اور یہ ہمارا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف ہے اور یہ حق سے گزرنے والے ہی ہیں تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے اور میں اپنی کام اللہ کو سونچتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ نے اسے بچا دیا ان کے مکر کی برائیوں سے اور پھر آن والوں کو برے عزاب دیا آپ جس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آمد قائم ہوگی حکم ہوگا پھر آنے والے کو سخت سر عذاب میں داخل کرو اور جب وہ آگ میں باہوں جگڑیں گے تو اس کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے کہ ہم تمہارے تابع تھے تو کہہ تم ہی تم ہم سے آگ تک کوئی حصہ گٹا دو گے وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں بے اللہ انگا بندو میں فیصلہ فرما چکا اور جو آگ میں ہیں اس کے داروں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا دے انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لائے تھے بولے کیوں نہیں بولے تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتی کو سبحان اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کافروں کے عذاب کا یہاں ذکر کیا ہے آل پھر آؤں بھی کس طرح دین کی طرف بلایا گیا کس طرح ان کو مطلب جو ہے وہ حضرت علیہ السلام نے دین کی طرف بلایا مگر مطلب وہ لوگ ظاہر ہے کہ ایمان نہ لائے اللہ کو حقبر سورج مومن کی انہیں آیت میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ امریکی قومی دنیا کی زندگی کو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آصرت ہی دائمی کے کی جگہ ہے حضرت عبداللہ ابن مشہور بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ایک چٹائی پر سو گئے تھے آپ اٹھے تو اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پروج گئے تھے ہم نے کیا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا ہے میں دنیا میں صرف ایک سوال کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے کو طلب کرے پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے اللہ اکبر کبھی تو دیکھیے بے رغمت ہی ہے دنیا سے اور اللہ کبارک کا وقالہ جلد لگو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ یہ شان شانتا فرمایا سرکار کا یہ جو فقر ہے اختیاری ہے اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں بھی یہاں مطلب جو فرمایا گیا ہمارے رہلما نے اس عائد سے عذاب قبر پر استطلاق کیا ہے کیونکہ اس آیت میں مذکور ہے کہ عالم فراہم کو صبح اور شام جو کی یاد پر پیش کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو قیامت کے دن دل کی یاد پر پیش کیا جائے گا کیونکہ اس عذاب پر ادب کر کے فرمایا اور قیامت کے دن بھی انہیں یاد پر پیش کیا جائے گا اور اطف عظائر کو چاہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں دودت کی یاد پر پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو یاد پر پیش کیا جائے گا ان زائد کے آخر میں فرمایا ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ کو زیادہ شدید میں داخل کرو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان شدید عذاب دیا جا چکا ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے تو یہ آزاد قبر سے متعلق اس میں دیکھیے مطلب ثبوت جو ہے وہ موجود ہے سورہ نور شریف نمبر پچیس میں ہے یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے بر کر دیے گئے بس ان کو فوراً روزک کی آگ میں حاصل کر دیا گیا اور اگر ہم عذاب قبر کے ثبوت میں دیکھے حدیثیں ہیں تو یہ اس قبر مطلب حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا انکار بھی جو ہے وہ کوئی کر سکے لہذا عذاب قبر حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے عام میرا پاک پرورکار از ارشاد فرما رہا ہے حامین سجدہ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے برقی سویر اور دیگر مشرقی ممالک میں اس صورت کا نام حامین سجدہ مشہور ہے حامین کی وجہ یہ ہے کہ المومین سے آکاف تک سات صورتوں کی ابتدا حامین سے ہوئی ہے اور سجدہ اس لیے کہ اس صورت میں ایک سجدہ قرآن ہے اور مغربی ممالک اور اس صورت کا نام فص سرت ہے کیونکہ اس صورت میں کتابن آیت ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے تو بہرحال یہ مکی صورت ہے مکے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یہاں پروٹار افضل بچن ارشاد فرما رہا ہے سورہ حامین کی جو ہے وہ پہلی آٹھ آیت ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں سماج فرمائیے اب شاد خدا بندی ہے یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا کتاب آیات خود سیرت آیا جل وہ یعلمون ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی عربی قرآن عقل والوں کے لیے بشیروں کا کچھ خبر دیتا اور ڈر سناتا تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہے اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں روئی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم نہیں کہتا ہوں مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کی حضور ہی دے رہو اور اس سے معافی مانگو اور خرابی ہے شرک والوں کو وہ جو زکاط نہیں دیتے اور وہ آگ رہ کے منکر ہیں بے شک جو بھی لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے امتحا باب ہے تو یہ پہلی آٹھ آیتیں ہیں اس سورہ پاک کی یاد رکھیے کہ شامین کے معنی میں ایک معنی یہ ہے کہ شامین قرآن مجید کا نام ہے جس کے بعد اللہ نے تین آیتوں میں قرآن مجید کی دس افات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید کا نام شامین ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ منزل ہے یعنی اس کو حق حقبی ضرورت اور مسلحت نازل کیا گیا ہے پھر اس کو نازل کرنے والا رحمان اور رشیم ہے اور جس طرح اس نے اپنے رحمت کے تقاضے سے صحت مند لوگوں کے لیے مغوی غذائیں پیدا فرمائی ہیں اور بیماروں کے لیے دوائیں پیدا فرمائی ہیں اسی طرح کو آل مجید نے اپنی رحمت کے سے بندوں کو اس واحد کی طرف ہدایت دی ہے جو ان کی حفاظت اور عبادت کا مستحق ہے اور دنیا میں سارے حیات گزرنے کے لیے جامع دستور ادا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح حاصل کر سکتا ہے اللہ تبار کا مطالعہ اعلیٰ کرم فرمائے عامر کفال کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ہوئی اس سے متعلق جو فرمایا تو ظاہر ہے کہ مراد یہی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور جن کے علم جن کے ایمان نہ لانے کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے تو ظاہر ہے وہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں ذرا بکرا میں بھی کہا گیا بکال قلو بناف بردا نہ ہو ملگا ہو اور انہوں نے کہا بلکہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر دانت کر دی ہے तेल इसमें कशर कहने से मुसलिक नदी पाकि इस्लाम का जो फरवाना है तो देखिए नाम राजी ने लिखते हैं کہ آپ یوں فرمائیں کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تم کو جبر اور شہر سے ایمان کے ساتھ متصف کروں کیونکہ میں تمہاری محسل بشر ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان صرف یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے میری طرف وہی نازل فرمائی ہے اور تمہاری طرف وہی نازل نہیں کی کہ اگر اللہ تم کو توحیف پر ایمان لانے کی توفیق دے تو تم ایمان لے جاؤ اور اگر وہ تم کو اس توفیق سے محروم رکھے تو تم اس پر ایمان لانے کو رد کر دو اور علامہ رحمہ نے اس نائب کی تفصیل میں لکھا کہ فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں اولاد آدم سے ہوں اور امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اس قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توازو کی تعلیم دی ہے انہیں جیسے ان کساری کی تعلیم اللہ تبارک و بطالہ جلد جلد نے جلا فرمائی ہے زکوات نہ دینے پر مشرقین کی مذمت کی توجہ نہیں فرمایا گیا مشرقین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں تو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سورہ حامین سجدہ مکی ہے زکوٰۃ مدینہ مبنہ میں دو ہجری کو فرض ہوئی تھی پھر سورج میں جو مشرقین کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کی توجہ کیا ہے تو اس کے جواب انوا نے دیے اور حضرت مجاہد الروی نے کہا کہ سائد میں زکوۃ کا معروف اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مراد تجزیہ نفس ہے یعنی وہ اپنے اعمال کا تجزیہ نہیں کرتے اور ایمان لا اپنے اعمال کو پاک اور صاف نہیں کرتے اور حضرت ہکن ابماس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہ وہ لا راہ اللہ, اللہ نہیں کہتے کہ اپنے نفسوں کو شرک سے پاک نہیں کرتے اس سائق میں زکوات مراد نفلی صدقات ہیں جنہیں وہ صدقات اور افسراد نہیں تو یہ سب تمام آپ یہاں پر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جس سے متعلق ارشاد فرما دیا گیا چنا کہ میرا پاک گڑبڑ گار ازل ارشاد فرما رہا ہے اب جو ہے چند آئےتیں میں آمین سجدہ سے متعلق مزید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آئےتیں ہیں آیف نمبر تک سے لے کر چوالیس تک آیف نمبر تیس سے لے کر چوالیس تک جن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سماپت فرما دیں اور اس سے جا کر کس کی بات رکھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اے سننے والے برائی کو برائی سے ٹال برائی کو لائی جٹا غریب ہو کے में میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست اور یہ دولت نہیں ملتی مگروں کو اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصنیب والا اور اگر تجھے شیطان پر کوئی اونچا تکلیف پہنچے تو اس کو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو خلا باہ ان تم اجا ہوتا آگو گون اور اللہ کو سجا کرو جس نے انہیں قیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو تو اگر یہ تکبل کریں تو وہ تمہارے اور تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اگتا نہیں اور اس کی نشانیوں سے ہیں کہ تم زمین کو دیکھے بے قدر پڑی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا جب وہ تازہ ہوئی اور بڑھ چلی بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے گا بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بلا یا جو قیامت میں امان سے آئے گا جو جی میں آئے کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے بے شک جو ذکر سے بنکر ہوئے جب وہ پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باقی وہ اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سے راہے گا تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخش والا اور درخت نام الزاب والا ہے اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہہ کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا کتاب عجمیر اور نبی عربی تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ہوئی ہے اور وہ ان پر اندھا اندھاپن ہے ویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں تو یہ چند آیتیں ہیں سورج حاوی سجا کی چوبیسویں سپاہی کی بالکل آخری آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت جو ہے وہ کی ہیں اس میں دیکھیے اللہ تبارک و مطالعہ ضلع جلاد ہو گئے جو ہے وہ واعض و مغلے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باغ پر خود بھی عمل کرے یعنی یاد میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کی دعوت دے یعنی اللہ پر ایمان ایماندار ہے اس کے تمام کام پر عمل کرنے کی دعوت دے اس کے بعد گرمایا اور نئے کام کرے یعنی جو شخص خود نئے کام نہ کرے اور لوگوں کو نیت کام کرنے کی دعوت دے وہ اللہ کی سخت ناراضگی کا مسترد ہے یا جو الرجی نہ آم مانوں بنا سوں نہ فون مانو لو تم کو بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اور جب انسان بات اور تبلیغ کرے بیان کرے درد دے خود پر عمل نہ کرے تو اپنے حکم کی نافرمانی کرنے والا سب سے پہلا شخص وہ خود ہوگا اس لیے اللہ تبارک و بارہ نے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ وہ نیک کام کرے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے رکی پاک اسلام نے فرمایا شب میں میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کی ووٹ آگ کیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں مجھے بتایا گیا یہ دنیا دار خطواہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے تھے اللہ اکبر قبیلہ تو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں شاق فرمائی ہے ایک یہ نیکل کرے دوسرا یہ کہ اس کی دعوت دیں تو جو شخص اگر سے مکمل طور پر نیک نہ بھی بنا ہوا ہو بن چکا ہو لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائے تو ایسا شخص مطلب تبلیغ بھی کرے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں نیک بنائے اور ہمیں نیک احمد کرنے کی شوقی کے لطیق عطا فرمائے پچیسویں سپارے سے متعلق بھی انشاءاللہ خدا اللہ خداصہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں پچیسویں سپارے میں بھی جو آجاتے مقدسہ ہیں ان میں ہر سجدہ ہے مکمل اس کا وطیہ ایسا مکمل ہوتا ہے پھر سورہ شورا مکمل اس کے بعد سورہ زخ رخ یہ بھی اس میں مکمل ہو جاتی ہے اور سورہ سورہ کے بعد دخان مکمل اور سورہ دخان کے بعد سورہ جازیہ مکمل تو یہ چند صورتیں ہیں جو کہ پچیسویں سپارے میں ہیں اللہ تباہ کا مطلب اعلیٰ جدہ جدا لو پچیسویں سپارے میں سورہ تچرسے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور سورت ہے جناب علی شورا اس کا آغاز ہوتا ہے اس کا نام شورا ہے اس سورت کی ایک آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں اور شورا کا معنی بھی مشورہ ہے اسی لیے اس سورت کا نام مطلب شورا ہے اور اس سورت کے بارے میں بھی مطلب کافی روایتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خلافت نغوبت تیس سال تک رہے گی پھر اللہ جس کو چاہے گا جو ہے اپنا ملک عطا فرمائے گا اور ملوکیت ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ مشورے ہیں اس میں بھی بہت سے معاملات اس کے علاوہ جو ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں بھی مطلب اس کے بارے میں ایک ساتھ فرمایا صحابہ کو اس کی تعلیم ایک ساتھ ہے سولہ شبہ کا آغاز ہوتا ہے اور ٹرکی نو آج میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کو جو ہے وہ سماعت فرمائیے اللہ کا فنکشت ارشا فرما رہا ہے حقیم جنہیں وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف اللہ عزت و حکمت والا لگو گا فما باد العظیم اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی بلند و عظمت والا ہے قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تحریر کے ساتھ اس کی پاتی بولتے اور زمین والوں کے لیے موافی مانگتے ہیں سن لو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن آن بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکے والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں اور تم ڈراؤ اکٹھے ہو کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ گوزخ میں اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دن پر کر دیتا لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار تو یہ سب آئے ہیں ایسے بھائی ابھی خلاصہ بیان ہو رہا ہے سچی سے افارت سے متعلق سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شاء بعد میں ہوگا یہ ابھی آپ کبھی بیان سماج فرمائیں ابھی سوال بیچ میں ہم درس کو رو کر نہیں دے سکتے ابھی پچیس میں سفارت سے متعلق خلاصہ سماج فرما لیجیے تو دیکھیے درست ہم تو ابھی خلاصہ بیان کر رہے ہیں آپ نماز پڑھائیں پھر جو ہوں گے ان شاء اللہ یہاں پر تو وہ اس کی مطلب جو بھی ایل ایم ہوں گے آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے ٹھیک ہے ہم دس روک کر بیچ میں پھر وقت کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے جی جی بات میں ان شاء اللہ ہمارے کر دیں گے تو یہ سورہ شریف جو اس کی جو ہے وہ نو آیتیں ہیں اور اس سے ہو رہا ہے پڑوسے مکدہ آگ ہے یہ پڑوسے مکدہ آٹھ سے نظر میں آپ کو بتا چکا اچھا جی دیکھیے آپ سلاق حاضرات پڑھنا چاہتے ہیں اس کا عام طریقہ ہے جیسے دو رقط نماز نفل پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ پڑھے جاتے ہیں اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے آپ نیت کر لیں دو رقط نماز نماز حاجت اور پھر اس کے بعد جو بھی سورتیں پڑھنا چاہیں پڑھیں اور جس حاجت کے لیے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ کو پورا فرمائے آمین اللہ تعالی سورج سورت میں فرماتا ہے اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وہی نازل فرماتا ہے کیونکہ جس طرح اس صورت میں آ... اس صورت میں جو ہے وہ آیات کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح اللہ تمام صورتوں میں آیات کو بیان فرمائے گا اور اسی طرح اللہ پہلے رسولوں کی طرف بھی اپنی آیات آیا وحی نازل فرما رہا ہے اس آیت میں وہی قلف ہے اور اس کی تفسیر میں وہی کا لغ بھی اور اصطلاحی مانا اور احادیث بھی بیان ہو سکتی ہیں بہت کا جو ہے خفیہ طریقے سے خبردار کرنا خفیہ طریقے سے خبر دینا اور وہی کا مانا ہے اشارہ کرنا لکھنا پیغام دینا ارحام کرنا کوشیدہ طریقے سے کلام کرنا اور اب فضا شرح میں وحی کا معنی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرمایا اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا ہو اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے تو اور اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو رسول کی مثال ہے جیسے حضرت مفت علیہ السلام نبی کی مثال یوں سمجھنے جیسے حضرت یوش علیہ السلام وحی کی متحد مطلب بہت سی حدیثیں بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبات اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن حسن نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہی کس طرح آتی ہے تو رسول سلیم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس وہی کی آواز کی طرح آتی تھی اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی جب وہی مجھ سے منقطع ہوتی تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا تھا اور کبھی میرے پاس فرشتہ آدمی کی में میں آتا تھا وہ مجھ سے کلام کرتا رہتا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا حضرت صدیۃ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی کا بیان کرتی ہیں کہ سخت سردی کے دل بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوتی تھی تو وہی منفتح ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا اللہ ابا مبارک کر فرمایا دیکھیے یہاں پر ان آیتوں میں جو نے آپ کے سامنے تغاوت کی ہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ عہد مکہ اور اس کے گرد و نواح والوں کو افزا سے ڈرائیں ام القرا مکہ کو کہا ہے وجہ یہ ہے کہ عرب ہر چیز کی اصل کو اون کہتے ہیں اور مکے کو ام القرا اس کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے کیوں کہ مکہ بیت اللہ اور مقام گیراہیم پر مشتمل ہے کیونکہ روایت ہے کہ تمام زمین مکہ کے نیچے سے نکال کر پھیلائی گئی ہے بس مکہ کے مقابلے میں تمام شہر اس طرح ہیں جس طرح ماؤ کے مقابلے میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے جرد و نواز عمرہ جو ہے وہ تمام بستیاں اور متعدد قبائل جو مکہ کے گرد مکانات بنا کر رہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اس وجہ سے یہ ہے وہ فرمایا گیا اور پھر میرا پاس پرور و وجن ارشاد فرما رہا ہے چند مزید آیتیں ہیں سورہ شورا کی میں آپ کے سامنے آپ پر و وجن ارشاد فرما رہا ہے تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کو فرد ہے یہ ہے اللہ میرا رب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چپائے اس سے تمہاری نسل پہراتا ہے تو جیسا کوئی نہیں اور وہ نہیں سنتا دیکھتا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور سب فرماتا ہے بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی مطلب ربوبیت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے اپنی شان سے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اپنے بارگاہ میں حاضر ہونا ایمان لے آنا اس سے متعلق میرا پاک پرورگار اجزا جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے سنا کہ جی اللہ تبارک مطالعہ نے سچیسویں سفارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا چند مزید آیتیں آپ کے سامنے اس سے متعلق پیش کرتا ہوں سورہ شعرا کی آیت نمبر تیس سے سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہو رہی ہے اگلا طرح فرماتا ہے مصیبت ان قبیمہ یاقو اور بہت مشہور یہ آیت پاک ہیں اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ سیدی امام اہل سنت عاشق ماہر امام احمد اللہ علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے باتوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے اور تم زمین میں کابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابلے تمہارا کوئی گوشت نہ مددگار اور اس کی نشانیوں سے ہیں دنیا میں چلنے والی جیسے پہاڑیاں کو چاہے تو ہوا سما دے یا اس کی پیٹ پر ٹہری رہ جائے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے ساغر اور شاکر کو یا انہیں تباہ کر کے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ فرما دے اور جان جائیں وہ جو ہماری رائٹوں میں جگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں تمہیں جو کچھ میرا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے گیا سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے وہ کر دیتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ دیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا جو اضلاع پر ہے بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو یہ چند آئے تھے سورہ شورہ کا متعلق مزید ہے تو یاد رکھیے کہ امام فخر الدین راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مغور مفصرین اور شاہ حدیث کے نزدیک مومنین پر دنیا میں جو مسائل آتے ہیں وہ ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زرع یہ آئت ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے غرافت کی اور یہ تحقیق امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ مومنین پر دنیا میں جو مسائل آتے ہیں وہ ان کے ایمان پر استقامت کا امتحان ہوتے ہیں اور ان کے نزدیکی صاحب کے لیے محمد ہے کیونکہ مسائل تو عملی اور مقربین پر بھی آتے ہیں حالانکہ ان کا پہلے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ مومنین پر مسائل ان کے امتحان کے لیے آتے ہیں حضرت اگر اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تو علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہوتا ہے فرمایا انبیاء پھر جو ان کے قریب ہو پھر جو ان کے قریب ہو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو تو اس پر مصیبت بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہو تو اس پر مصیبت بھی کم درجے کی ہوتی ہے بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے حقاقی حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ اکبر تو صبر و شکر جو ہے وہ کرنا چاہیے صبر و شکر کرنے والا بدلا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے دیکھیے سورہ شمرہ میں اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے بارے میں بھی, بھی فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گہری جہاز ظاہر سے مراد ہیں کہ اللہ کے وجود اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی توحید پر استلال کی کیا جائے اس نے سمندر میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ بڑے بڑے بھاری وزنی جہاز اس کے سینے پر تیرتے رہتے ہیں لکڑی کا بہت بھاری اور وزنی تنا اس میں نہیں ڈوبتا اور لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈوب جاتا ہے سمندر زمین سے تین حصے بڑا ہے اور تمام سمندر میں یہی خاصیت ہے اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواب ہوتے اور جب تمام سمندر کی یہی یہ خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے شدہ شدہ ہی فرمایا گیا اگر وہ چاہے تو ہوا کو رو گئے اور یہ جہاز تو مندر پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تو جو چیز اپنے مقام پر ثابت ہو ٹھہری ہوئی ہو اس کو راکز کہتے ہیں اور مراکز ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں انسان قیام کرتا ہے اور ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں ہوا کو روک دے ان جہازوں کو روک دے ان شی عظیم اللہ تعالیٰ سب کچھ فرماتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ باہر نہیں ہے میرا پاک پروردگار پر احساس فرما رہا ہے سورہ زخ ر شریف کا آغاز ہوتا ہے اس سے متعلق بھی یہ بتا دوں کہ اس صورت کی عکایت میں چونکہ زخ ریا ہے اس لیے اس کا نام یہی ہے اور اس کا مانا ہے سونا کسی چیز کے کمارے حسن کو بھی پہتے ہیں اور کسی چیز پر سونے کی مدمہ کاری کی جائے اس کو بھی پہتے ہیں زمین پر رنگ برنگ کا سزگار پھول کے لئے ہوں تو اس کو بھی کہتے ہیں اس صورت کے اہم مقاصد میں سے مشرقین کو بد پرستی سے روکنا ہے اور ان لوگوں کے حال پر توجہ کا اظہار فرمانا ہے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا سالق اور مالک اور ان کا اور تمام مخلوق کا محن اللہ ہے اس کے باوجود وہ کتوں کو اللہ کا شریک قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ انساف فرما رہا ہے سورہ ذکر شریف کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں میرا پاس پربر دگار فرما رہا ہے ہامین بل المبین روشن کتاب کی قسم کا ہم نے عربی قرآن تم سمجھو. وَإنَّهُ فی امّ وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے آفا عنكم ذكر صفحن أنكم قوم تو کیا ہم تم سے ذکر کا, ذکر کا پہلو کھیل دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو وہ کم ارسلام بن نبی جن اور ہم نے کتنے ہی غیر بتانے والے اگلوں نے بھیجے اور ان کے پاس جو غیر بتانے والا آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے اور اگلوں کا ہار گزر چکا ہے اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے جس کی تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم رہ پاؤ اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے تھے تو ہم نے اسے ایک مردہ شہر زندہ بھرما دیا یوں ہی تم نکائے جاؤ گے اور جس نے سب جوڑے بنا اور تمہارے لیے کشتی اور چپایوں سے سواریاں بنائی کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو تو یوں کہو باکی ہے اسے جس نے سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے قابو میں نہ ہی صبح دیکھیے ان آیات پاک میں اللہ نے حامین سے سورہ سرو کا آغاز حاصلہ ہے کے مقات میں سے ہے یہ بھی فرمایا ہم نے اس کو عربی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھو تو امام صدی نے کہا کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے مجاہد نے کہا کہ ہم نے عربی میں کہا ہے تو فیان سوجی نے کہا کہ ہم نے اس کو عربی میں بیان کیا ہے یہ تینوں تفصیلیں ہیں تو عربی کا معنی یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے اور اسی طرح یہ فرمایا تھا کہ تم سمجھو تو سمجھنے سے مراد ہے کہ اگر یہ آئے خصوصیت کے متعلق مطلب ہے تو مانا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اگر یہ عرب و عجم دونوں سے خطاب ہے تو مانا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو سورزوں میں فرمایا گیا بے شک یہ لوہے محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلند مرتبہ بہت حکمت والی ہے تو اس کی بھی دو تفصیلیں ہیں ایک تفریح یہ ہے کہ یہ قرآن لوہے محفوظ میں ہے دوسری تفصیل یہ ہے کہ مخلوق کے اعمال لوہ محفوظ میں ہیں اگر یہ مراد ہو کہ یہ قرآن لوڑے محفوظ میں ہے تو اس کے بلند مرتبہ ہونے کا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت محکم ہے. اس میں کوئی اختلاف اور تنازع خود نہیں ہے کا معنی ہے اس میں حکمت آمیز کلام اور اس کے لوہے محفوظ میں ہونے کی آ... تائر میں یہ آئے انہو عن کریم سی کتاب طرح بے کہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے یہ محفوظ کتاب میں درج ہے بل ہوا قرآن مجید کی لو محفوظ بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے لوہے محفوظ میں منگرج ہے الحمدللہ اللہ تبارک کا بطالعہ جلد نے کفار مکہ کی سے متعلق بھی آیتیں نازل فرمائی اور انسان کا ظلم کتنا ہوتا ہے اور اللہ کا پھر کرم بھی کتنا ہوتا ہے یہ بھی یہاں پر بات بیان ہو سکتی ہے پھر دیکھیے اللہ تبارک کا مطالعہ جلا جلالہ نے چھپائے اور کشتیوں کی تخلیق سے متعلق بھی فرمایا کہ تمہارے لیے کشتیاں اور چھپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو ان آیتوں میں بھی دیکھیے کہ اللہ تبارہ کا وقالہ جلد جگہ لو توحید پر ذرائع قائم ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں اور بندوں کو نہیں اللہ کا عطا فرمانا بھی توحید کی دلیل ہے کیونکہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرتا ہے اور یہ سفر خشکی میں ہوتا ہے یا سمندر میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے چوبائے مطلب گھوڑے ہوں یا موجودہ ٹرانسپورٹیشن پیدا کی ہے سمندری سفر کے لیے کشتی اور گہری جہاز پیدا کی اور چونکہ تمام دنیا میں سفر کا یہی نظام رائج ہے معلوم ہوا ان کا خالق بھی واحد ہے کیونکہ نظام کی وحدت ناظر کے واحد ہونے کی دلیل ہے ہر کے سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے سفر کے اور ذرائع اور وسائل بھی حاصل ہو گئے ہیں جیسے ٹرین طیارے لیکن بنیادی طور پر سفر کے اب بھی یہی ذرائع اور وسائل ہیں خصوصاً سمندری سفر کا عام اور ہما گیر ذریعہ اب بھی گہری جہاز ہی ہے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی صبح بھی وما خالانہ آذہ مقمال یہ سفر کی دعا بھی ہے اور جب بھی سفر کے لیے ہم مطلب جائیں اپنی گاڑی پر بیٹھیں کسی کی گاڑی پر بیٹھیں کسی بھی سواری پر سوار ہو یہ دعا پڑھ لینے چاہیے اس دعا سے انشاءاللہ یہ برکت ملے گی پھر حادثے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جلدا جلال میرا پاپ پرور اکن ارشاد فرما رہا ہے جنگ مزید آئے تھے آپ کے سامنے جو ہے وہ سلاوت آپ فرمائے رخ رخ شریفی ہے فرما گیا ہے میرے بندوں آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو وہ بندے جو ہماری آئتوں پر نیمانتا ہے اور وہ ہماری کازار رہے تم اور تمہاری بیمیاں ہس کی خوشی جنت سے قابل ہو جاؤ ان کی سونے کی جناختوں کو گردش میں لایا جائے گا اور جنت میں ہر جو چیز ہوگی جن کو آؤ. ان کا دل چاہے گا اور جن سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہ جنت ہے جس جن کے تم اپنے احمد وجہ سے بارش کیے گئے ہو اور اس جنت میں تمہارے لیے جن کو تم کھاتے رہو گے بے شک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزر کے عذاب میں مبتلا رہیں گے ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوسی سے پڑے رہیں گے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اور وہ روزت کے نگران فرشتے سے پکار کر کہیں گے اے مالک چاہے چاہیے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے وہ کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اللہ محبت تو دیکھیے دباب ہے وہاں جنت میں ہو بندہ کوئی دو زخ میں ہو موت دیہ کر دی جائے گی تو ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنا ہے اور مسلمانوں کے لیے جنت خاصیوں کے لیے دو زخ پوری سونے چاندی کا ذکر ہوا ہے تو یاد رکھیے کہ جنت میں انواع اقسام کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے اور جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا حدیثوں میں ذکر بھی ہے اور دنیا میں ظاہر ہے کہ مرد کے لیے ریشم اور سونا چاندی اس کا استعمال نہ جائز ہاں بعض صورتوں میں بہت ہی مطلب شال صورتیں ہیں جس میں سونا مرد استعمال کر سکتا ہے جیسے بٹن لگا لیے سونے کے وغیرہ وغیرہ ساڑھے چار ماشے سے کم وطن کی ایک موٹھی جو کہ شرائط بیان کی گئی ہیں باہر شریعت میں تو وہ چاندی کی ایک انٹھی مرد پہن سکتا ہے لیکن باہر چاندی مرد پر حرام ہے اور برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام سدر شری یادمی صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر سے تیل لگانا یا ان کی انگیٹھی سے وقول کرنا منع ہے اور یہ ممانک مرد و عورت دونوں کے لیے ہے عورتوں کو ان کے زیور پہننے کی جا ہے زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے سونے چاندی کے چمچے سے کھانا ان کی سدائی یا سرما داری سے سرما لگانا ان کے آئنے میں منہ دیکھنا ان کی قلم دوا سے لکھنا ان کے لوٹے یا کشت سے گزو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے سونے چاندی کی آرسی ٹہرنا عورت کے لیے جائز ہے مگر اس آرسی میں منہ دیکھنا عورت کے لیے بھی ناجائز ہے سونے چاندی کی چیزوں کے استعمال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہی مقصود ہو اور اگر یہ مقصود نہ ہو تو ممانعت نہیں مثلا سونے چاندی کی پلیٹ یا کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر یہ کھانا اسی میں چھوڑ دیا جائے تو مال ہے اور اس کو اس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں دے کر کھائیں یا اس میں سے پانی چکو میں دے کر پیا جب میں تیل تھا سر پر پیالی سے تیل نہیں ڈالا بلکہ کسی برتن میں یا ہاتھ پر تیل جس رقص لیا کہ اسے استعمال ناجائز ہے لہٰذا تیل کو اس میں سے دے دیا جائے اور اب استعمال کیا جائے کیا جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کا لینا بغیر سے استعمال ہو جس اس طرح پیالی سے تیل دے کر سر یا لگاتے ہیں اس طرح کرنے سے ناجائز استعمال سے بچنا نہیں ہے کہ یہ بھی استعمال ہی ہے تو بہرحال سونے چاندی کے برتن مردوں کو بھی حرام عورتوں کو بھی حرام تو سونے چاندی کے के سے بھی بچا جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ کم فرمائے عامن روزر کے نگران پھر سے حضرت امام حضرت مالک علیہ السلام کا ذکر بھی ان آیتوں میں آ گیا اور ان سے اہل دو کلام تھا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مار دے آگ کون برداشت کر سکتا ہے اور وہ بھی جہنم کی آگ تو وہ تمنا کریں گے کفار کہ ہمیں ختم کر دیا جائے لیکن حضرت امام مالک رہت نام یہی فرمائیں گے کہ تم ہمیشہ رہو گے اب موت نہیں ہے کیونکہ موت کو تو جمع کر دیا گیا بہت بہت ختم ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ اختیت کے ذرائع بھی ہیں اور بہت خوش اللہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ اچھا فرمایا ہے چند مزید اس میں متعلق اور بھی اہم واقعات ہیں لیکن قوالت کے خطرے کے پیشن اطرام ان کو بیان نہیں کر رہے سورج دخان شریف یہ بھی پچیسویں سپارے میں ہے اور اس کا نام دخان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی ایک آیت میں دخان کا لفظ ہے پرومت کا اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا اور دفان قدر قرآن میں صرف دو جگہ ہے ایک اس صورت میں اور دوسرا حامی خزدہ میں بھی ہے یہ مکی ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چونسٹھواں ہے اور ترتیب مصحب کے اعتبار سے اس کا نمبر چوالیسواں چو ہے اور اس صورت کی مضامین کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے یہ صورت آپ علیہ السلام کی مکی زندگی کے وقت میں نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو جائے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کر حامین دخان کی تلاوت کی اس کے لیے ستر ہزار فرشت افراد کرتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں تمزی کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی شب حامین دخان کی تلاوت کی اس کی منفی رد کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ روٹی کے رسی عطا فرمائے چنا چاہیے چند میں آپ کو سورہ دخان شریف کی تلاوت کر کے مطلب اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں پھر مختصر کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ شاء پیش کروں گا بل مبین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 کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف چکا تو یہ چند رائے میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے لیر مبارکہ کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے یاد رکھیے کہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو لہلت المبارکہ میں حاضر کیا ہے تو لہلت المبارکہ میں مزداد رمضان کی شبِ قدر ہے یا شاہ کی پندرہویں شب براعت اس مفسرین کا اختلاف زیادہ تر مفتصرین کا رجحان یہ ہے کہ تمرات رمضان کی شبِ قدر ہے اور باہر کا مختار ہے کہ تمران شب براہ اب اس سے مختلف تفصیلات مخصریف کے اقوال ہیں لیکن نچوڑ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو حل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا مطالعہ جل روح کرم فرمائے اور ہمیں شگ براعت میں بھی عبادت کی توقع کا ذرا فرمائے رمضان ماہر مولان کی ان راتوں میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی عبادت کی اور فضلے کرنے کی نمازیں پڑھنے کی نوافل پڑھنے کی تلاوت کرنے کی قوپی کا فرمائے عامر یاد دیکھیے متدل حدیث میں یہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ شعبان کی شب میں قبیلہ فلق کی بکریوں کے والوں سے زیادہ مسلمانوں کی گناہوں کو وہاں فرما دیتا ہے اب دیکھیے اللہ کی دی رحمت والی آئے تھے رحمۃ اللہ جمیم آپ فرما دیجیے میرے دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید بت ہوں بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا بے شک کو بہت معاف کرنے والا بے حد فرمانے والا ہے اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف فرما دے شرک کے علاوہ اوپر کے علاوہ اللہ چاہے تو گناہ جتنے بھی ہوں وہ موبائل ہو چاہے تو ندان میں قتل والے کرنے والے کو بھی معاف فرما دے یہ اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے آمین تو بہرحال توبہ اور افطہ ہمیں خسرت کے ساتھ کرنے چاہیے حضرت جیسے عائشہ سے جی کا تجیے بات کسی اللہ کا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے میرا پاک پروردگار دیکار اکثر ارشاد فرما رہا ہے سورج جھانیہ کا آغاز ہو رہا ہے اور یاد رکھیے کہ اس کا نام سورہ جانسیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ زب موجود ہے تو قیامت کے دن اس دن کے خوف کی شدت سے ہر عمر دوسروں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس انتظار میں ہوگی کہ اللہ حساب لینا شروع کر دے اور جو نیو لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ زب میں چلے جائیں یہ سورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پینسٹھ ہے اور ترسیب مصحف کے اعتبار سے تینتالیسواں نمبر اور یہ سورج کے بعد اور اشقاف سے پہلے نازل ہوئی یہ سورة دخان کے مشابه ہے اور سورج اس مضمون پر ختم ہوتی ہے کہ قرآن کو اہل مرحلہ کے زمانے میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ان پڑھنا آسان ہو جائے اور اس سورج کی بھی قرآن کے تعارف سے کی گئی تنظیم العزیز مینحکیم اس کتاب کا ناظہ کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب بے حکمت والا ہے خصوصی کی چند عائدیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ ان کو سماعت فرما لیجیے پھر انشاءاللہ شاء ان میں چند عرض کرنے کی کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ت لل المُؤمنين بش کاثمانو اور زمین میں نشانہ ہے ایمان وا کےئ واب خو کو و مع ي اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور کو پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب نہیں اتارا تو اس سے زمین کو نئے کچھ نے زندہ کیا اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ, بالحق اللہ, اللہ کی آیتے ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے خرابی ہے ہر بڑے بہتان والے گناہ کے لیے اسمعو آیات اللہ, علیہ فعلن فبشر عذاب علی اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑی جاتی ہیں پھر ہٹ پر جنتا ہے غرور کرتا ہو انہیں سنا ہی نہیں تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی وإذا علم من اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع ہے اس کی ہنسی بناتا ہے ان کے لیے خائی کا عغاب تو یہ چند آیتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہی ہیں اس میں دیکھیے حامی جو ہے وہ اسے اس آغاز فرمایا گیا حلوق مقدہ آگ میں سے ہے اور علامہ اسماعیل حقی الامہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہا سے حق ازلی کی طرف اشارہ ہے جو مقدم ہے اور نیم سے معرفت ابزیہ کی طرف اشارہ ہے جو مؤخر ہے تو باہر حق اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا میں ایک مقفی خزانہ تھا بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی محبوب علیہ السلام کو پیدا کیا آسمان اور زمین کی تکلیف سے اللہ مبارک وطالعہ کے وجود پر غلائب بھی ہیں جو کہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں وہ بھی یہاں پر ایک شاخ بنوا دیے گئے اللہ کی توحید پر انسانوں روانوں اور درختوں سے بھی عزلات ہیں پھر اسی طرح عقل کی تعریف یہاں عقل والوں کہا گیا رکھیے عقل کا के ہے میسائل میں عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں توحیق کی نشانیاں ہیں اکثر کو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس علم کو انسان اس حکومت سے حاصل کرتا ہے اس کو بھی اکثر کہتے ہیں اسی لیے وجہ سے آگے و سے یہ ہے عقل کی کسی قسمیں ہیں ایک عقل تبدیلی ہے اور ایک عقل سمجھی ہے اور جب تک عقل سمجھی نہ ہو عقل تبدیلی سے فائدہ نہیں ہوتا عقل تبدیلی سے مراد حکومت ہے جو انسان کے دماغوں میں مرکوز ہے جس سے انسان اچھے اور برے نیو اور بد کام طویز کرتا ہے اور اکلے سمراج وہ علوم ہیں جو انسان کو لوگوں سے سن کر اپنی کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہوتے ہیں مثلاً سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے محنت سے کماغ اور روزی حاصل کرنا اچھا ہے چوری بچے لوٹ مار بچوں سے روزی حاصل کرنا برا ہے نکاح سے اولاد کا حصول اچھا ہے اور جنا سے اولاد کا حصول برا ہے تو حضرت وہ حضیرہ رضی اللہ تعالیٰ خوب بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو وہ سامنے ہو گئی فرمایا بیٹھ جائے تو وہ بیٹھ گئی پھر اس نے فرمایا میں تجھ سے عمدہ اور تجھ سے افضل اور تجھ سے اچھی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی سبب سے لیتا ہوں اور تیرے سبب سے ادا کرتا ہوں اور تیرے سبب سے پہچانا جاتا ہوں اور تیرے سبب سے ناراض ہوتا ہوں اور تیرے سبب سے ہی ثواب ہے اور تجھ پر ہی عاب ہے اللہ کو اکبر تو اس اکثر سے مراد اکل تبری ہے جو انسان کے دماغ میں مذکور ہے اور اکل تبری کی طرف بھی اشارہ ہے احادیث میں ایک ابھی سماپت فرمائیں شہر المان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنی عقل کی مقدار کے مطابق ہی اہل جہاد سے ہوتا ہے اور اہل سلاد سے اور اہل سیام سے اور اپنی عقل کے مطابق ہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور قیامت کے دن اس کی عقل کے مطابق ہی اس کو جزا دی جائے گی اللہ ازلا کا مطالعہ جلد, جلد کرم فرمائے اور اپنی مارجہ میں اس درد کو قبول فرمائے عامین آمین آمین اللہ ہما امین ثمہ وما البلاغ المین الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے پچیس ستاروں سے متعلق درج جو ہے وہ مکمل ہوا ان اللہ تعالی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل مغرب سے عشا کے درمیان چھبیسواں ستارہ اور تراوی کے بعد ستائیسویں سپارے سے متعلق درس ہوگا ان اللہ تعالی اور یاد رکھیے آنے والے جمع المبارک کو بار نماز تراوی ہمارے اس روم میں ختم قرآن شریف کی محفل ہے جس نے خطم قرآن سے متعلق جو ہے وہ محفل انشاء اللہ ہوگی اور تیسویں سپارے کا خلاصہ جمعہ المبارک کو ترابی کی نماز کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ تر اجتماعی دعا ہوگی حضرت استاد کی بلا محمد اشرف صاحب دامد پر خاتون عالیہ بدم رضا کی سے آتے ہیں ماہ رمضان میں ان سے ملاقات میری نہیں ہو پا رہی ایک دو مرتبہ اور روم میں تشریف لائے لیکن میری ان سے بات نہیں ہو سکی تو آپ سے درخواست ہے جمعے کی مبارک محفل عشا کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے ان شاء اللہ ہم ایک سپارے یعنی تیسرے سپارے کا خلاصہ بیان کر کے پھر دعا کی ترکیب انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ بایوں سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت علامہ اشرف قادر صاحب دام الاتماریہ کو خصوصاً اس سے متعلقات ضرور بتا دیجیے گا اگر اس وقت میں ان کی کوئی مصروفیت نہ ہوئی تو وہ شرکت فرمائیں اس کے علاوہ اور بھی جو عہد علم حضرات کچھ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج جسے وہ میں تشریف لاتے ہیں جن کی آئی ڈی وغیرہ سے متعلق مجھے معلومات نہیں ہیں یا جن سے متعلق مجھے ہی نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ ایسے علم حضرات کی موجود ہوں اور ان کی مطلب اللہ کرے وہی دعا کرائیں ہم آمین کہیں اور ہمارا یہ جو مکمل قرآن کریم کا خلاصہ انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا جس میں ختم قرآن ہوگا تو اس میں وہ شدت فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے دعا کیجئے آج عید کا دن تھا کل منگل اور بدھ ہے قرض اور کرس ہو ان شاء اللہ دو دو سپاروں سے متعلق ہم درخت دے کر یعنی انتیس سپارے مکمل کر دیں گے اور پھر جمعرات کو تو ظاہر ہے کہ ہم روم میں یہاں نہیں آتے تو جمعہ کو انشاءاللہ شاء اللہ تیسرے سپارے سے متعلق خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ہمارے ہاں چونکہ کہ اٹھائیسویں رات ہوگی لیکن آپ لوگ جو مطلب امریکہ میں یورپ کنٹریز سے تعلق زیادہ تر رکھتے ہیں اور عرب ممالک سے بھی جو ہیں آپ میں سے آپ لوگوں کے یہاں انتیسویں شب ہوگی جو کہ باہر سے زیادہ ہیں آپ لوگ لہٰذا معروف مطلب یہی کہ انتیسویں شب آپ لوگوں کے اعتبار سے ہمارے اس روم میں ختم قرآن کی محفل ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے عامر خوشگن آزار کو آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہے گی تو کل مغرب کے بعد انشاءاللہ شاء ملاقات ہوگی اور ہم ستائیسواں عادت چاہتا ہوں چھبیسواں کی بارہ کل ان شاء مغرب کا اشارہ سے متعلق خلاصہ ہمشاء انشاءاللہ کر دیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبا بے غفل اما تاملو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں وہ باخبر ہے یادین امنو اے ایمان مالو ان من توین ات الب اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں مانی یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی کی باتیں مانی اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کی ایمان کم کافرین تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے تو ماڈرن بننے کے لیے روشن خیال بننے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانی جائیں انہیں خوش نہ کیا جائے اسلام کے بنیادی باتوں سے ہٹا نہ جائے کہیں ایسا نہ ہٹے ہٹتے ہٹتے ایمان سے ہی دور ہو جائیں وہ کئی تک فرو نہ مسلمانوں تم کیسے کبر کرو گے وہ ان تم آیات اللہ حالانکہ تم پر اللہ کی آیتے پڑی جاتی ہیں وہی تم رسول ہو اور تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں تو تم یقیناً اسلام پر سابق قدم رہو گے یہ تو صاحبہ کرام کے ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں اللہ تعالی صاحب کرام کے ایمان کی مضبوطی کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرمایا تو اور جو کوئی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لے تو قد ہد یا علا پس بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا منتقل ایمان والوں اللہ سے ڈرو حق پر ہی ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے صحابہ کرام سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تخصیر میں فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تیری آنکھ بھی ڈرے تیرا کان بھی ڈرے تیرا پیٹ بھی ڈرے تیرا ذہن و دماغ بھی ڈرے اور کسی عز سے تو گناہ نہ کر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم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 تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے قوتیں ختم ہو جائیں گی علیہ کم اور جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اسے یاد کرو تم آدا ان جب تم آپس میں دشمن تھے اوس اور خزرج مدینے کے رہنے والے ایک سو بیس سال تک جنگ لڑتے رہے اللہ کا بین کلو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا پھر تم اللہ کی نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی بن گئے تو محبت الفت دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اوسو حضرت کو محبت ملی شریعت کی پابندی کے صدقے میں ہم بھی اگر شریعت کے پابند ہو جائیں تو ہمارا گھرانہ بھی محبت اور الفت سے بھرا ہوا گھرانہ بن جائے وہ کن تم اعلیٰ شفا خوف رتیم اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے گرنے والے تھے فَأَن قَوضَكُم فَسْ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا کیونکہ تم کفر شکم مبتلا تھے اسلام کی دعوت حضور نے دی تم ایمان لے آئے اور رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تم جہنم سے بچ گئے کضا لے گا اسی طرح کی بھائی آیا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لال تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب صرف تنا اپنی اصلاح کرنا کافی نہیں ول تکم من کم تمہیں گرو ہونا چاہیے ید او نہ جو بھلائی کی طرف بلائے وہ یق مرو اور وہ نیکی کا حکم دے